أَنزَلَ حَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْدُومَةٌ فَمَنِ اطَّرَا فِي هِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَصَفَ وَلَا عُسُقَ وَلَا جِدَالَةَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا هولي الألباب صدق الله ہر قسم کی ہمدو صنا تاریخ تنجید تقدیس مالک الملک رب العزت وقد شریک نائق ہے کہ جس نے مختلف نیکیاں کے مختلف مواقع پیدا فرما دیتے ہیں حج مسلمان کی زندگی کی ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے اللہ رب العزت نے عوضہ بھی وقت مقرر فرما دیا تین مہینے ایسے ہیں جنہوں حج دے مہینے قرار دیتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مہینہ گزر چکا ہے شوال دوسرا مہینہ جاری ہے زکاد اور تیسرا مہینہ انشاءاللہ شاء اللہ ذیل آ جائے گا الحج اشہرم <اسحورم> معلومات اللہ فرمانے دینے حج مہینے مقرر ہیں معلوم شدہ ہیں یہ تین مہینے ایسے نے کہ حج کا سفر اختیار کرنے والا یہاں ان اندر کچھ خصوصی تیاری کرتا رہتا ہے کہ میں ایک سفر اختیار کرنا ہے کروں جانے چند دن باہر گزارنے نے انہوں کا ایک پروگرام مرتب کر لیا جائے اور جنا دوست یہ احساس ہے کہ سفر اختیار کرنا ہے گھر کا آرام چڈنا ہے ایک کثیر رقم خرچ کرنی ہے پھر حج سنت کے مطابق ہو جائے وہ ایک کوشش بھی کر رہے ہیں کہ حج کا طریقہ سیکھ لے حج کے بارے اندر معلومات حاصل کر اور یہ بات بڑی اہم ہے بڑی ضروری ہے کیونکہ آدمی کوئی کام کرنے واسے گھروں چل پائے پیسے بھی خرچ کر دے سفر سہولت بھی برداشت کرنا گوارا کر لو کہ پتہ ہی نہ کہ میں کم ایک اس طرح کرنا ہے کہ سب کچھ ضائع ہو گیا پیسے بھی برباد ہو گئے محنت بھی ضائع ہو گئی گھر چڈنا بھی وہارت گیا چوران چ گزشتہ دو تین جمعہ تو سادہ ایک سبق چل رہا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کس طرح کیتا اور صحابہ حج دے د کی کی سکھائے آپ اپنے حج کے دوران بار بار یہ اعلان فرما دے رہے منا سکا کم کزو این منا میرے کو حج کا طریقہ سکھ لو حج دے مناسک اچھی طرح جان لو کیونکہ اللہ نے نمونہ بنا کے آپ نے ہی بھیجا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لقدان لسول اللہ اس وقت ہسانا صرف نمونے ہی نہیں بلکہ بہترین نمونا جہدے تو اچھا نمونا کوئی ہو کر نہیں سک بلکہ اگر یہ کیا جائے پھر مبالغہ نہیں بلکہ عین حقیقت ہوگی کہ اگر آپ کے نمونے سامنے رکھ کے کوئی نیکی کیتی جائے کہ وہ نیکی بنتی ہے ورنہ نیکی بنتی ہی نہیں ایسے عملوں نیکی کیا ہی نہیں جا سکتا جہی اندر محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہ اپنایا اپ گیا ہو سنت نلبوزے خاطر نہ رکھا گیا نیکی نہیں کیا جا سکتا انہوں ایک عادت کہہ لو ایک رسم کہہ لو ایک رواج کہہ لو کوئی بھی نام دے دیو نیکی نام نہیں ہو سکتا اس واسطے یہ بات سب تو زیادہ اہم ہے کہ حج سنت کے مطابق کیتا جائے اللہ سان سب نوفی کتا فرما لیا امرے دے مختلف ارکان عرض کیتے جا چکے نے آؤ ہم ذرا وہ حج دیکھیے جڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا اور آف دنال ملکے ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب صحابہ نے کیتا رضوان اللہ مجمائی زلحجہ دے مہینے دی اچھ تاریخ جس ویلے آ جائے اٹھ تاریخ دی صبح دی نماز خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ مکہ مکرمہ اندر پڑھتے ہیں جڑے حج دے ارادے نال اطراف اطناف تو دنیا دے کونے کونے تو اتنے پہنچے ہوئے ہوتے ہیں صبح دی نماز اٹھ دل حجا دی مکہ مکرمہ اندر ادا کر کے غسل کر لیا جائے یا اس پہلے غسل کر کے پھر نماز ادا کیتی جائے ایک نیت نل کہ نج میں حج کا احرام بننا ہے عمرہ کر کے احرام کھل گیا سی حج پہ دوبارہ احرام بننا ہے حج تمتو جنہوں نے نیت کی دی ہوئی ہے اجے تمکتے تو, تو مراد ایسا حج ہے کہ ایک کوئی سفر اندر عمرہ بھی ہو جائے کہ حج بھی ہو جائے اور ان پسند فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ کہ زندگی کا کی پروسہ ہے عمرہ بھی ہو جائے حج بھی ہو جائے پھر اخراجات کا بھی مسئلہ ہے اللہ توفیق دے دے کہ ہر سال دے دے سال چی کئی کئی دفعہ دے دے اکثر و بیشتر ایسا ہی ہے کہ بندہ تھوڑا تھوڑا پس انداز کرتا رہتا ہے جوڑتا رہتا ہے اور پھر اللہ وہ موقع لے آتا ہے شاید زندگی اندر دوبارہ اِن پیسے اکٹھے نہ ہو سک اس واسطے حج اور عمرہ دونوں ایک کوئی سفر اندر اگر کیتے جان اور نیت کر لی جائے تو یہ بہت ہی اچھا ہے حجے اٹھ دل حجہ صبح کی نماز تو فارغ ہو کے غسل کر لیا جائے یا غسل کر کے صبح کی نماز پڑھی جائے اور کوششیں کی جائے کہ نماز با جماعت ادا ہوے کیونکہ اصل سواب تو پھر ہی ملے گا صبح کی نماز ہوئے با جماعت ہوئے اور بیت اللہ اندر ادا کیتی جائے تو پھر کسونے تے سہاگا ہو گے. ایک نماز ایک لکھ نماز کے برابر اور صبح دیا دو سنت رکا تل فجرے دنیا مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک پوری روئے زمین دی حکومت یہ اد خزانے ادہ مال و دولت یہ اندر جو کچھ موجود ہے جدوں تو اس زمین و آسمان نو بنایا گیا اور جدوں تک اللہ نے قائم رکھنا ہے جو کچھ دے اندر ہے کہ تے شخص قیمت نہیں جن کی و قیمت صبح دیاں دو نماز تو پہلے پڑھ لین کی قیمت ہے سنتا پڑھ کے جماعت مل جائے کہ اے دو رقط زیادہ قیمتی ہیں ساری روئے زمین سے یہ خزانے پھر بیت اللہ اندر پڑی گئی ایسی نماز اللہ فرق غسل کر لیا جائے اس نیت نل کے حج میں احرام بننا ہے حج دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام پہننے تو پہلے خوشبو بھی استعمال فرما لیں گے غسل کر کے خوشبو استعمال فرما بلکہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیا نے کہ میں خوشبو لگائی آپ غسل کرن کے باہر احرام اجے پہنیا نہیں تو خوشبو لگا لے اجازت ہے غسل کر کے خوشبو استعمال کر دی جائے احرام پہن کے پھر خوشبو استعمال نہیں ہو سکتی نہ کنگھی کیتی جا سکتی ہے نہ کوئی بال تراشیا جا سکتا ہے نہ ناپن کٹا جا سکتا ہے یہ احرام پابندیاں ہیں پہلے بھی عرض کیتی جا چکی ہے کہ اللہ کی اندر کون سے پہنچنے واسطے اللہ کے سارے بندے ایکو جائی لباس پہن لے اور فقیر بن کے اللہ کی بارگاہ کا حاضر ہوتے ہیں یہ ہوں دوبارہ فقیر بن رہے ہیں اج واس اچھ دل حجا کا سورج جس ویل تلو ہو جائے اس تو پہلے نہیں چلنا سورج نکل آئے مکے منا کی طرف روانہ ہونا ہے مینا میدان ہے اندر حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ اسلام کی قربانی دیتی اللہ کے حکم دنوں ذبح کر دیا سی یہ والے نے بچا لیا ابراہیم نے کوئی کسر نہیں چھڑی تھی علیہ السلام سورج نکلن تو پہلے مکے چو روانہ نہیں ہونا بہت یہ دیکھا گیا ہے کہ لا علمی اور جہالت تو ناجائز فائدہ اٹھا دیا ہوا بڑھے بڈھے ضعیف المر نو معلم یا انہوں دے کارندے یہ کہنا شروع کر دے کہ صبح بڑی گرمی ہوئے گی بابا بڑا رش گا بس نہیں مل سکے گی سواری نہیں مہیا ہو ہوئی ہے اور چونکہ مسئلے کا پتا نہیں ہوں وہ دعو دینا شروع کر دیں اللہ تین زندگی دے اللہ تیرے پتر چیند رہا تین ای ہونے ہی لے جا حالانکہ حج ذائق ہو رہا ہے یہ سارا کچھ کس طرح ہونا لا نہیں جی درا سے پتا ہی نہیں کہ کدو جانا ہے کتنے جان سورج نکل آ گئے اٹھ دل حجہ کا مکہ مکرمہ تو روانہ ہونا ہے پیدل جاؤ سواری سے جاؤ جس طرح بھی اللہ مہیا اور میسر کر دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی کے بیٹھ کے تشریف لے گئے جہاں نام سی صحابہ کو بھی سواری ہیں سن اکثریت پیدل تھی اج بھی وہی منظر ہے کوئی سواری سے جا رہا ہے اکثریت پیدل جا رہی ہے سواری دے سے ہوں یا سواری دا خرچہ موجود ہوں پیدل جانا کوئی ثواب نہیں سارے ہاں ایک تصور ہے بلکہ وہ آدمی مشہور و معروف بن جانا ہے کہ فلاں شخص نے پیدل حج کیا ہے جی ہج تو فرض ہی ادو ہوں جدوا خرچہ موجود ہو یہ نی کس طرح گئی کہ پیدل حج کیا انہیں ہی حج دے مناسک بھی اگر کوئی شخص سواری رکھ دے سواری کا کرایہ ہے وہ ضرورت نہیں کہ وہ پیدل جائے کہ وہ اپنے آپ کو مشقت اندر پا دے اللہ نے جی نعمت دیتی ہے اس نعمت کا اثر بندے دی ذات تو ظاہر ہوگا چلا خوش ہو نیکی سمجھ کے پیدل جانا یہ غلط فہمی ہے جی ویسے پیدل جا سکتا ہے منع بھی نہیں. سواری تے جائے پیدل جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی اونٹلی تشریف فرما سن جس ویل مکہ مکرمہ تو چلے اور ننا اندر پہنچے اور رستے اندر تلبیہ پڑھ دے گئے سیاح بھی حکم دیتا کہ ہن اپنے رب دی بارگاہ اندر اپنی حاضری لگو لبئی اللہ شری کا لک تلبیا پڑھتے پڑھتے مینا اندر پہنچے اتنے خیمے لگ چکے سن آپ واسطے بھی ایک خیمہ مخصوص سی آپ واسطے بھی خیمہ لگا گیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے اندر تشریف لایا گیا صحابہ اپنے اپنے خیمہ اندر مینا اندر پہنچ کے اللہ کا ذکر تے یہ سہارے سفر اندر ہوں رہنا چاہیے پنج نماز اتے پوریا کی رسول اللہ صلی اللہ والے اٹھ ذل حجادی کی زہر اثر مغرب عشاء اور نو ذل حجہ صبح یہ نماز قصر پڑی نے لیکن جمع نہیں کی میں از کر چکا کہ وہ عمل ہی نیکی بنتا ہے جہاں سنت کے مطابق ہو نمازاں قصر کر کے پڑھتے رہنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیچھے متینوں آن والے بھی قصر پڑھتے رہے مکیوں جان والے بھی قصر کرتے رہے یہ مسائل نے جن اندر سخت اختلاف پیدا ہو جاتا ہے اختلاف پیدا کر جاندہ ہے بلکہ اختلاف ہے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز قصر کر کے پڑھیا منا اندر لیکن جمع نہیں کی اپنے اپنے وقت پہ ادا کیتیاں زہر, زہر دے وقت سے اثر نو اصر دے وقت سے مگر عشاء اور نو ذی الحجہ صبح اپنے وقت قصر پڑھی ہے جمع نہیں کی اور قصر نماز کنی ہوں یہ نشین کر لو نماز مسافر کی نماز صرف دو رکھتا ہے دو فرض نہ پہلے کوئی سنتہ نہ بعد سنت آ دو فرض ابھی کی سننے اور کی کیا جانا ہے کہ دیکھو جی فرض سے اللہ تعالی دے نا وہ کہ انہیں ریاست دے دی سنتوں سے رسول دیا نے کوئی رعایت نہیں نا رحمت قرآن کی پڑھنے اور سننے کہ پیغمبر کے بارے اندر اے ایک بدزنے بھی رکھنے کہ آپ نے تو کوئی ریاست نہیں نہ دیکھی نماز ساری اللہ واسطے ہے یہ نماز بھی درجہ بنتی ہے کہ اے نفل نے اے سنتیں نے اے فرض نے ایتر اے نے ساری نماز ہی اللہ واسطے اِن سوالاتی ونوسو کی تقسیم نہیں کی نماز اللہ دیے اے رسول دیے اے فلاں دیے اے فلاں دیے بلکہ کی اقرار پر آیا کہ ای میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اے فرما دعان کر د سوالاتی میرا سارے نمازاں ونوسو کی میرا قربانیاں و مہیا میرا جینا اور میرا مرما یہ سب کچھ کنے اللہ اللہ جہاں سارے جہان خالق بھی ہے مالک بھی ہے رازق بھی مل کے بھی کسی نے یہ کام کی لا نہ بنا اندر ادا کوئی شریق نہ حکومت اندر کوئی شریق نہ رزق دین ادر کوئی شریق لا شریک کالا قرآن کس طرح بول بول کے ساتھ درست کرتا ہے میری نماز میری قربانیاں میرا جینا میرا مرنا للہ یہ سب کچھ اللہ واسطے ہے او اللہ رب العالمین لا شری کالا جڑا سارے جہانا کا خالق بھی اکلا ہے مالک بھی اکلا ہے رازق بھی ہے زہر دی نماز صرف دو فرض کوئی سنتا پہلے نہیں بعد اچھ نہیں کوئی نفل نہیں کچھ عصر دی نماز دو فرض مگر کی نماز تین فرض بعض روایات اندر ہے کہ عصر دی نماز دو فرض اور مغرب کی نماز آپ نے کدی سنتا پڑھیا ہاں کدی نہیں بھی پڑھیاں یہ اختیار دے دیتا گیا دل کر دے پڑھ لو نہیں دل کرتا تین فرض پڑھ کے نماز مکمل ہو گئی پوری ہو گئی ایشاہ کی نماز کی کسر کنی اصل تو ستارہ رکاطہ بنائی ہوئی نے ایشاہ کی نماز کی قسر ہے دو فرض اور وطر ایک تو لے کے نو تک ایک پڑھ لو تب بھی نماز مکمل ہو گئی تین پڑھ لو پنج پڑھ لو ست پڑھ لو نو پڑھ لو بر نماز مکمل دو پڑ اور دے بارے اندر یہ اجازت ہے فرمایا امن شاہ ا تر یو چر بے دل کرے ایک پڑھ لے بڑے تاجب اور حیرانگی نال بعض وقت دوست پوچھتے ہیں جی وطر ایک بھی ہوں وہ کس طرح پڑھا جائے گا من شا افل یو تر بے واحد جدا, جی جدا دل کرے تین رتر پڑھے جدا دل کرے پنج پڑے ست پڑھے نو پڑھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کسی شخص نے ایک دن دو دن تین دن دیکھا وہ ایکی وطر پڑھن اشا تو باہر کہ انہیں پوچھیا کہ حضرت جی میں پرسوں بھی دیکھا تو کل بھی دیکھا اج بھی دیکھا روز ایکی وطر پڑھتے ہو انہیں یہ حدیث دن کر کے فرمایا کہ تی منشا اپل یو تر بے واہ جا جی کرے ایک پڑھے میرا ایک ہی پڑھن تو جی کر دیں پڑھ ایشا کی نماز دو پرس اور وطر تو لے کے نو تک جننے دل کرے صبح کی نماز سنتا لازمی نے نہ سفر اندر چھدیاں نے نہ حضر اندر نہ بیماری اندر نہ تک دو سنتا دو فرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منا اندر پانچ نماز مکمل کر کے آٹھ تاریخ دی زہر اثر مغرب عشاء اور نو ذلاحجہ فجر پھر انتظار فرمایا ہے اللہ دے ذکر اندر مصروف رہے اکا کہ سورج نکل آیا جس طرح سورج میں کیوں سورج شروع ہونے چلے سر اسی طرح ہی مینا اندر نو دل حجا کا سورج نکل آئے تو پھر اس میدان کی طرف چلنا ہے جہاں نام ہے میدان عرفات اور اے او میدان ہے او بابرکت میدان ہے جتنے سڈے باپ سے ساری ماں تو قبول ہوئی آدم و دی توبہ اللہ نے اتنے قبول فرمائی آ لے اس میدان اندر ایک پہاڑی ہے جا نام جبل رحمت ہے اللہ دی رحمت جوش اندر ہے سڈے باپ اور ساری ماں جس ویسے اتنے پہنچے اور اپنے اس غلطی اپنی اس بھول کی منگی رو رو کے لوگوں سے اتنے بھی بڑے کسے کہانیاں بنا ہوئے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس ویلے ایک غلطی ہو گئی اس شجر ممنوع دا پھل کھا لیا جی تو اللہ نے منن کی سی کیا سی روکیا سی کہ جنت چ جو مرضی ہے جدو مرضی ہے جنا مرضی کھاؤ پیو ولا تک راہ حصہ لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا یہ پھل نہ کھانا شیطان پیچھے لگا رہا ورگلان کا رہا پسلان دیا تب کہ وہ اپنے مکرو فری اندر کامیاب ہو گیا کھا لیا سزا ملنی شروع ہو گئی فادا دت لہو سب تو پہلے تو اے اللہ نے حکم دیتا کہ ہوں اے جنت دا لباس اتار دیو وہ لباس جڑا جنت اندر پہنایا گیا پہنتے سن سارے والد اور ساری ماں علیہ مسلم ہوماس او آ تو ہوما وہ لباس اتروا لیا گیا براہم کر دیتا گیا میں تو پہ کہاں یخ سفا نے علیہ لباس اتروا لیا گیا ہن شرم محسوس ہو رہی ہے جنت دے درختوں دے پتے توڑ توڑ کے اپنا سطر تک دے ہیں اللہ اکبر اتوں سزا شروع ہوئی بہرحال جنت چ نکل جان کا حکم دے دتا گیا کہ ہوں تسی زمین پہ چلے جاؤ اتے کچھ دیر زندگی گزارو گے میری طرف ہدایت پہنچے گی جہاں وہ قبول کر لے گا انہوں میں ساریا گلتی معاف کر دیا زمین سے اتار دیتے گئے الگ الگ باپ سا کتے ماں کتے اپنی اس پل اور غلطی تے نادم ہو رہے نے رو رہے نے کہانی یہ کڑی گئی ہے کہ اچانک آدم علیہ السلام دی نگاہ اللہ دے عرش دی طرف اس طرح اٹھی اتے ایک نام لکھیا ہوا دیکھیا سوچیا اے نام تو کسی بڑی ہستی کا ہی ہوئے گا اللہ کی محبوب اور پیاری ہستی کا ہی نام اتنے لکھیا ہوئے گا اس نام دا واسطہ دتا دا پھر توبہ قبول ہوئی اور معافی ملی ایک کہانی بنائی ہوئی ہے جیسے بارے اندر نہ قرآن اندر کوئی بات موجود ہے نہ حدیث اندر نہ کسی اور جگہ سے پتا نہیں کس شخص نے بیٹھ کے جسے وہ دماغ خراب ہو گیا اس قسم دیا کہانیاں بنایا شروع کر دی ای موٹی کتاب بھی بنائی ہوئی ہے ایک شخص نے او دے دیباچے اندر انہیں خود لکھا ہے کہ میں بیمار تھا ڈاکٹرانے نے مینو دماغی کام کرن تو روک دیتا کہ ہن ہوں تو تواس ٹھیک نہیں تاری عقل ٹھکانے نہیں تھی ہن دماغی کام کوئی نہ کرے آجے, ریسٹ کرو اور دوائی کھاؤ تو میں سوچیا ہن دیلا ہو گیا میں بالکل ہی کوئی کام نہیں رہ گیا تو کتاب ہی کیوں نہ کوئی لکھ دیتی جائے انہیں ایڈی موٹی کتاب لکھ دیتی اسی دوران جدو دماغ خراب سی وہ کتاب سنائی جاندی ہے تو کیا یہ جانا ہے کہ اس کے سننے سے بڑا فائدہ ہو جب وہ دماغ خراب سے خود لکھا ہوا کسی کا لکھا ہوا نہیں تبلیغی نصاب جڑا لکھا ہوا ہے نا وہ یہ الفاظ موجود نے کہ جب ڈاکٹروں نے مجھے دماغی کام کرنے سے روک دیا تھا تو اس دوران میں نے کہا چلو کوئی ایسا کام ہی کر جائیں ایک کہانی بھی کسی شخص نے ایسی حالت اندر ہی بنائی ہے کہ نام نظر آیا تو سوچیا کہ اے نام کسے ہستی دا ہی ہوئے گا یہ واسطہ دیا تو پھر معافی ملے گی چنانچہ واسطہ دیتا اور معافی مل گئی اور مشہور یہ کیا ہوا کہ او نام سی محمد صلی اللہ یہ ساری فرضی کہانی قرآن کی ہے <تصح> اللہ فرماندے نے کہ جس ویل اے آدم سے ہبا دیتا زمین سے اتار دو رہے نے پھر رہے نے اپنی گلتی نادم ہو رہے ہیں فتح آدم ہی کالے ما دم نے اپنے رب کو کچھ کلمے سکھے آدم دے رب نے خود اس کلمی سکھائے کہ آدم اڑ بار بار انہوں دہرا سلسلہ کوئی بنے گا تو دروازہ ایسے ایسے ایسے ایسے قزاب دنیا اندر پیدا ہونے نے جنہوں نے کہانیاں بنایا نے کتنے کرنے نے انہیں وہ کلمے بھی قرآن چلمے کی سکھایا آدم نے کی سکھے علیہ السلام فرمایا ربنا ذلا و علم تب پھر لنا و تر ایک رب نے سکھائے آدم نو علیہ السلام ہبا نو علیہ سلام آدم نو سکھائے آدم نے حوا نو, نو حوانو سکھا دیتے دونوں مل پڑھ رہے رو رہے مفہوم کی ربنا اے اے یہ خالق مالک اور رازق ظلمنا انفسنا اے غلطی کر کے اصل تیرا کچھ نہیں بگاڑیا اپنی جان تے ظلم کیتا جی تو یاد رکھو اللہ دی نافرمانی کر کے کوئی شخص اللہ دا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اللہ دا پرماں بردان بن کے اللہ کو کوئی نفع اور فائدہ نہیں پہنچا سکتا कोई नेक कम कर सवाल एन पले नफसे जेड़ा नेक काम कर दास वमन असा जेड़ा ना फरमानी कर दल हा وہ پائے گا نہ اللہ دا کچھ بگاڑتا ہے نہ اللہ دے کسی ہے کی کہہ رہے ہیں دونوں ظلمنا انفسنا اصل اپنی جام تم کیا جا تر لانا ابھی تو ظلم کر بیٹھے ہیں اپنا نقصان کر بیٹھے ہیں ل جن تب س بخشیا تھی مواف نہ اتر ہے جنت گیا ہے, ہے اللہ جی اسی طرح پڑے تے نقصان ہی نقصان پا جاوا اے جے کلمات پڑے ملی اس میدان اندر توبول ہوں میدان اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو ذل حجہ نو سورج دلو ہو جان تو بعد مینا چلے اور ارافات اندر پہنچی ارافات کا ایک میدان دسوئی ہے بڑا کھلا ہے اللہ سے علم اندر تھی کہ اج تے تقریباً ڈیڑھ لکھ میرے بندے اتنے جمع ہوئے نے لیکن وقت کے گزرن کے نال نال نال نال نال پچی تو تی لکھ تک مجمع پہنچ گیا نا اور اللہ بہتر جانتا ہے اجے مزید کنا کفا ہونا ہے اس واسطے وہ میدان بھی بڑا کھلا بنا دیتا ہے اور کوئی جگہ مخصوص نہیں کیتی گئی اور کا سارا میدان ہی وہ درجہ رکھ دے جیڑا درجہ جبل رحمت اور وہ او گر تو نواہ حاصل ہے اتر مسجد ہے بہت بڑی مسجد ہے نمیرا بہت بڑی مسجد لیکن کنی بڑی چند ہزار آدمی وہ نماز پڑھ سکتے ہیں پنجی لکھ آدمی نماز کس طرح پڑھے وہیں اس واسطے حکم نہیں دتا کہ سارے ایسے مسجد اندر ہی آ کے نماز پڑھیا جی باہر نماز نہیں ہونی سارے میدان اندر جتنے کسی نے جگہ ملتی ہے اتنے ہی نماز اکبر یہ میدان دراصل قیامت کے دن کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے ساری دنیا کے انسان ملک ملک کے رنگ رنگ کے نسل نسل کے سارے انسان جما رہے ہیں آلود چہرے نے بکھرے ہوئے بال نے عجیب حالت اور کیفیت ہے پہنچے ہوئے بعض دوست بڑی کوشش کر کے بڑی محنت کر کے جبلے رحمت کے اتنے چڑھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جڑا چڑھ گیا انہوں و ثواب نل نوازیا نہیں جانا کہ جڑا رہ گیا انہوں نقصان نہیں پہنچنا کوئی سنت نہیں جبلے رحمت سے چڑھنا اور کئی حادثات ہوتے نے ہر سال پہاڑ سے پہ چڑھتے ہوئے ہو پہاڑ تو اتردی کئی لوگ گرے ختم ہو گئے محنت اور مشقت ضرور ہے لیکن ایسا کم کوئی بھی نہیں دسیا گیا جی اندر جان کا خطرہ پیدا ہو سارے میدان اندر یہ نو زل حجا کا دن جہا ہے یہ اندر اللہ نے فرمایا اليوم الحج الاکبر حج اکبر دا دن ہے غلط فہمیاں بڑی عجیب سڈے ہاں پیدا ہو گئی ہاں. اتفاق کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حج واسطے تشریف لے آئے لیا یوم عرفہ نو ذلحجہ جڑا ہے اس دن جمعہ سی نو جمعہ سی اللہ نے اس دن نو فرمایا ذالک ال الحج ال اکبر اصلاً دے تو ایک گل بنا لئی کہ جڑا حج جمعے والے دن آوے آ گئے نو جمعہ حجہ جمعہ حج اکبر ہوں حالانکہ بات کوئی نہیں میدان عرفات اندر پہنچن والا جڑا دین ذل حجہ یہ حج دے سارے مناسک اور حج دے سارے ارکان جو چہم ترین دن ہے کسی مجبوری درج کوئی شخص اگر مینا اندر اٹھ تاریخ نو نہیں پہنچ سکیا لیکن وہ نو ضلح حجا نو ارفات اندر سدھا پہنچ گیا ہے کہ انہوں حج مل گیا انہیں حج کر لیا تے جے باقی ہر جگہ پہ پہنچ گیا ہے عرفات اندر نہیں پہنچ سکیا تو وہ حج رہ گیا فرمایا اگلے سال پھر حج کریں اے اہمیت ہے او اس دن اس واسطے انہوں یو یوم الحج الاکبر فرمایا گیا قرآن حج نو نجے اکبر بڑا حج کیا گیا ہے عمرے نو نجے اصغر کیا گیا ہے چھوٹا حج حج نو نجے اکبر نو نجے اصغر تو ہی ایک اور ہوح بھی بنا لئی مکہ مکرمہ اندر ٹیکسیاں والے ویگنوں والے آواز دینا چھوٹا عمرہ چھوٹا عمرہ چھوٹا عمرہ مسجد تنعیم ہے بھائی. ایک مکہ مکرمہ دی اندر ہی آ چکی ہے کسے زمانے اندر وہ سی سکون شہر کے اندر ہے اور وہ او موجودہ نام جڑا ہے وہ مسجد آئے ہے رضی اللہ والا بعض لوگ اتے جانے مسافر حج تک گئے ہوئے عمرے واسطے گئے ہوئے اتنے جی بن کے آ کے لے صبح بھی گئے شام بھی گئے اج بھی گئے کل بھی گئے تماشا بنایا اور جہالت تو ناجائز فائدہ اٹھا دیا ٹیکسیاں والے نے چھوٹا عمرہ آ جی چھوٹا عمرہ آ جی چھوٹا عمرہ چھوٹا عمرہ اسی مچتے آئشا تو احرام بن کے کرن لیا بڑا عمرہ وہ لیا میکات تو باہر آئے اور احرام بن کے واپس گئے یہ بھی بات غلط ہے بالکل مسافر آدمی دا عمرہ ہی ہوئے گا وہ ہوگا تو باہر آئے گا اور پھر اندر جانا احرام بن کے جائے گا مسجد آئشہ تو مسافر دا عمرہ نہیں ہوتا سڈے ایک دوست رمضان اندر ہی عمرہ کر کے آئے انہوں نے پوچھا کہ کن عمرے کیتے سات وہ کہنے لگے ایک تو اتو جاندی کیتا ایک مدینے تو آ کے کیتا اور مستے آئشہ کے بھی عمرے کیتے ابھی کیا یہ کوئی مسئلہ نہیں تھی تو دو ہی عمرے کر سکتے سو کیونکہ میکات تو باہر تو مدینہ منورہ گئے ہو ہوتے میکات تو باہر چلے گئے اتو گئے ہو ہوکات تو باہروں گئے ہو وہ کہنے لگے اسی آئے ہاں جی بجائے اس دے کہ مسئلہ سمجھیا جائے ذہن نشین کیا جائے ابھی تو کر لیں نہیں نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے صحیح بات صحیح ہے غلط بات غلط مسافر کوئی عمرہ نہیں کر سکتا جنہیں چر میکات سے باہر نہیں جاتا ہاں مکے دے رہن والا میکات دے اندر رہن والا اللہ انہوں جدوں توفیق دے جدوں عمرہ کرنا چاہے فرمایا اہل لو مکہ تا من مکا تا مکے والے مکیوں ہی اپنے گھروں ہی احرام بن کے جا کے عمرہ کر لیں لیکن مسافر ادو ہی عمرہ کر سکے گا گی باہر آ جائے گا تو اے حجے جی اکبر یا حجے جی اصغر حجے جی اکبر پورے حج دا نام ہے اور اس دن اس واسطے کیا گیا ہے کہ وہ دے تو بغیر حج مکمل نہیں ہوتا حج رہ رہتا ہے حجے جی اصغر عمرے میں کیا گیا ہے تے چھوٹا عمرہ بڑا عمرہ کوئی نہیں عمرہ ہو یہ جڑا میکات تو باہروں احرام بند کے مسافر جانا ہے تے کرتا ہے اور میکات کے اندر رہن والا جدو چاہے اپنے گھروں احرام بند کے کری بہت بڑی غلط سہمی او دوست پھر لگے میر کہ امرا ہوں نہیں کہ وہ دنیا ساری اتنے جاندی کیوں ہے لوگ اتنے جا کے احرام بندے کیوں نہیں وہ روکیا کیوں نہیں جانا من کیوں نہیں کیتا ایڈی وی مسجد کیوں بنا دیتی گئی ہوں یہ سارا باتاں اس عمل کو جائز نہیں قرار دے سکتی یہ حیثیت نہیں بدل سکیاں وہ تو ایک واقعہ پیش آیا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجت الواح واسطے تشریف لہ گئے امہات المومنین آپ کے نال نے اللہ دی شان اللہ نے عوضوں واقعات سڈے واسطے رہنمائی بنا سارے لی معاملات اور مسائل کا حل ہل اندر موجود ہے جس تنعیم پہنچیا صحابہ لشکر محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی اندر ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او مخصوص آ گئے جہے اللہ نے آدم دی ہر بیٹی دی فطرت اندر رکھ دیتے ایام میں حیض شروع ہو گئے باقی سارے ساتھ نے مائیا نے صحابہ نے جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مل کے طواف بھی کیتا خفا مروا کی صحیح بھی کیتی بیت اللہ اندر نمازاں بھی پڑھنی شروع کر ام دی عائشہ بیت اللہ تو باہر بیٹھی ہوئی ہیں کیونکہ اس حالت اندر کس طرح مسجد کے اندر جا سکتی ہے آپ جس ویل عمرے تو فارغ ہو کے تشریف لے آئے کہ ساڑی ماں افسوس کر رہی ہے رو رہی ہے عائشہ تین بد نصیب ہے آئشہ توں کن بد بخت ہے کہ سارے نے عمرہ کر لیا کہ مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتی اپنے آپ کو کہہ کہیں ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, كل آدم. آئیسا اللہ نے آدم کی ہر بیٹی کی فطرت رکھ دیتی ہے جدو پارے ہوئی حضرت عبد الرحمان بن ابھی بکر فرمایا عبد الرحمان اپنی بہن ن جت یہ حالت ہوئی تھی نا اوتھے ہی لائے جا مندر احرام بنا کے لیا کے عمرہ کرا دے تاکہ یہ ختم ہو جائے وہ دور ہو جائے بات ایسی تے جا کے اتوے شروع کر دے واقعہ یہ ہے کوئی چھوٹا عمرہ کوئی بڑا عمرہ نہیں مسافر کا عمرہ نی تو باہر آوے گئے احرام بن کے جائے پھر گا تے مقیم میکات کے اندر جا جائے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات اندر پہنچے ساتھی پہنچے جس ویل پہنچ گئے سارے آپ نے اپنی اونٹنی تشریف فرما ہو کے ہن خطبہ ارشاد فرمایا اور اے خطبہ پوری تاریخ انسانی کا بے مثال خطبہ ہے این بڑا اجتماع عرفات الحجہ دن خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کی ابتدا یا آغاز اللہ کی حمد و تو کر کے پھر امت نو سبق کی دتا امت نو تعلیم کی دتی سب تو پہلے یہ احساس دلایا فرمایا ایوہ الناس کم من آدم اے لوگو اے انسانو کم من آدم تھی سارے ہی آدم دے بیٹے بیٹیاں ہو تو سارا کا پاپ اکو ہی جی آدم اللہ حساب پتر آدم کتنے جے مٹی اندر آدم علیہ السلام میں دفن کیا گیا کی نا سارے آدم دی اولاد ہو آ گو فک آدم نو اللہ نے مٹی اندر دفن کرا دیتا دری طریقے کار رکھ دیتا ہے اللہ نے انسان انسانوں واسطے کہ بہت ہو مٹی اندر دفن کر دے او مٹی دٹی نام قبر ہے او دی حیثیت وہ نہیں ری جڑی اسی بنا کے آنے ہاں جی تو جان والے نے پلے کچھ ہے تو فرمایا القبر من ریاض واستے وہ جنت میں ایک باغیچہ بن جفن کرنے والے واپس آ رہے ہیں وہ اٹھا کے بٹھا لیا جان جانا چند سوال ہوں وہ اللہ کے فضل و کرم نل اگر ٹھیک جواب دے دے قبر بدل گئی جنت کا باغیچہ بن گئی وہ تنگ بھی نہیں ری جتھوں تک نگاہ پہنچ دیئے اتوں تک کھلن کا حکم مل جاتا ہے قبر کھل جا میرا مہمان آ گیا تو تنگی کھل جا ہر پاسے کھل جائیں تو جے جان والے دے پلے کچھ نہیں پلے کچھ نہیں تو مراد اے نہیں کہ وہ پیسے کوئی نہیں وہ بے شک دس ملا بنا کے چلا گیا کوڑیاں ہوتا بل رکھیا ہویا ہوا کتے بڑے پالے ہوئے ہو جڑے جہے کوسٹرا چیر کر دے پھر اگر وہ پلے آخرت کا کوئی سامان نہیں وہ اتو نیکی کوئی لے کے نال نہیں گیا تو پھر قبر جس طرح کی مرضی ہے بنا لو اتر ٹائل لگا دیو چپس لگا دیو کچھ بچھا ہوا دن جانی ہے اور ہفر تم من ہوف ہو رہی نار جہنم دڑیا چگ کا پھر ہوا ایک گڑا بن جاتا تے تنگ تو اگنی بڑی ہوں ہونگ ہو جنک تنگ ہو جاتی ہے ذرا میری طرف گورنل دیکھو فرمایا جس ویلے وہ سوالوں کے جواب نہیں دے سکتا آدھا مو پتا نہیں وہ پوچھا جا تیر رب کون ہے میں نہیں جانتا مینو کوئی پتا نہیں تیرا نبی کون ہے میں نہیں جانتا تی پتا نہیں جس ویلے جوب نہیں دے سکتا قبر شکار ہر پاس جو قبر تنگ ہوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح اونگلیاں اونگلیاں پا کے فتخ تالے کو جس وبر تنگ ہوں تو ادھر والی فصلیاں ادھر والی ادھر آپس پس جانیاں اور اے پھر دے اللہ نے پردہ نہ رکھیا ہوئے ساری روی دیا چیخا سن لیکن پردہ رکھ درمایا اوہ ناس کل آدم لوگ سارے آدم دی اولاد ہو سلام آدم فت آدم مٹی اندر دفن ہو چکا ہے کی مراد کہ کوئی اونچ نیچ نہیں کہ میں صاحب ہاں میں شاہ صاحب ہاں میں فلاں صاحب ہاں تو او صاحب ہیں سارے آدم کی اولاد ہو اگر آدم شاہ سی تو ساری اولاد شاہ جی آدم خان صاحب سی ساری اولاد خان صاحب جی آدم جلایا سیتے ساری اولاد جلایا جو جو کچھ اصا بنایا ہوا اور بن بیٹھے ہوئے ہیں سارے آدم کی اولاد ہودم بھی مٹی ادر دفن ہو چکے ہیں تو مٹی ادر ہی جانا ہے دیکھنا کتنے تکبر اور فخر نہ کرنا کہ میں بڑا اچا ہاں میں بڑا لمبا ہا. لا پبلا لے اربی اجما اے اربی ہو اربی بیٹھے سن سامنے اور عربیاں نو اپنے عربی ہون سے بڑا مان بڑا فخر سی وہ کسی ہور نو پلے ہی نہیں بندے سن جب اسلام نہیں تھی ذہن اندر آیا اسلام آ گیا تو پھر تے اللہ اکبر اے فکبر ایبیو کسے غیر عرب تے کوئی فضیلت نہیں اے اجمیوں کسے عربی تے کوئی فضیلت نہیں کسی کالے گورے کسے گورے کالے کوئی فضیلت نہیں ہاں اگر میرے رب نے فضیلت کا میں یار کوئی رکھا ہے تو وہ کوئی ہے اللہ بتقوی. وہ تا تکوا اور تاری پر پرہیزگاری ہے جنہوں میرا رب ماپتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے پرکھتا رہتا کوئی کسی نے کسی سے درجہ حاصل نہیں سوائے تکوے اور پرہیزگاری سے بات ہی اتو شروع کی وہ سارے بت پیران کچل دیتے جڑے اصل کھڑے کر لے ہوئے اصان بعد اوتا مان لو دولت نزت کا نے یار بنا لیا کہ جہدے جی کو دولت زیادہ ہے وہی عزت زیادہ ہے جی دولت ہی معیار ہے کنجرہ نو سب تو زیادہ مذمت ہونا چاہیے وہاں کو بڑی دولت ہے یہ من ہو نا کہ کنجرہ کو بڑی دولت ہے انہوں دے نام کچھ ہوئی رکھے ہوئے ہیں اچھا نام ہے فنکار کنجرہ کا نام نواں فنکار بڑی دولت ہے انہوں کو جی عزت دولت نلتی تو سب تو معاذت ہونا چاہیے کن عزت ہے کنجر دی معاشرے سے کنجر کی کنجر دل عزت ہو سکتی ہے کسے مسلمان دے دل چیز اندر بھی نہ رہنا کہ وہاں کی بڑی عزت ہے جی روز ٹی وی تے آ رہے روز ریڈیو تے آ رہے روز گلا جگہ سے بڑی عزت ہے وہاں کی تُن جا کے دکھاؤ کنجر عزت دی دل چ سکتی ہے. مسلمان دل کوئی آ رہے بڑے عہدے سے پہنچ جانا عزت ہے اے سبب ہے عزت دا اپنے ملک کے بڑے بڑے عہدہ والوں سامنے رکھو ہاں گنو صبح تو لے کے شام تک کن لانت نے انہوں سے اے عزت ہے کن دعا نکلتی نے گریبوں کے اے عزت ہے اللہ کے رسول دے نے چین یار اے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ دی نگاہ اندر اچھا حاکم کسے قوم دا او ہے کہ او او دے دل چون او دی زبان وہ ریا واسطے دعا نکلے دی زبان اور دل چون او دے واسطے دعا نکلے بد دعا نہ نکلے, نکلے دعا نکلے یہ میں ہے اچھے حاکم دا کہ وہ عوام دا خیر خاں اور ہمدرد ہوے عوام او دلی دعا کرتے بن کے اللہ دی عمر لمبی کر اللہ یہ توفیق دے یہ معیار ہے اس ملک اندر حکومت پھر عزت کا کوئی معیار ہویا نہیں عزت کا معیار کی تکوا تقوی ہے پر ایک گاری ہے اللہ کا ڈر اور خوف ہے یہ تو سوا کوئی معیار نہیں اللہ دسے کی عزت دے بڑھ اور تقوی جنہ کسی شخص اندر پیدا ہوتا جانا ہے آدھا جانا ہے بڑھتا ہے جس درخت زیادہ ہوگا بعض اوقات درخت سہارا دینا پہ شاخ ٹوٹ نہ بوجھ یہ ہے بالکل میں کہ تتوہ جنہیں پڑھتا جان ہے بندہ اہم اللہ دے سامنے چکتا جان ہے حدیث کی ہے فرمایا رسول اللہ رب اللہ جا بندہ اپنے رب دلہ ہی چک ہے اللہ اکبر جا دلہ اونا ہی بلند لے جرمایا ہے گو رو کالیاں سے فضیلت نہیں گورے بھی بیٹھے سن اور اج بھی یہ مندر اللہ اکبر میدان دوران یہ نظر آ کہ برف جیسے سفید والے بھی موجود تے بلال جیسے کالے رنگوں والے بھی موجود رضی اللہ عنہ حضرت بلال دوروں آ رہے ہوں صحابہ بیان کرتے کہ یہ پتہ نہیں لگتا جی کہ دے بال ختم کتے ہوئے نے تے چمڑا شروع کتوں ہوا ہے ایکو جی کالے بال بھی اے کالے جنہیں چمڑا کالا لیکن اللہ نے جدو نعمت دے دیتی ہے دولت دے دیتی ہے اسلام دے دے ایمان در دیتا ہے، حضرت عمر دیکھتے ہیں اپنی خلافت دے دور اندر بھی فرمانے نے یا سیدنا بلال بلال ہے آقا اے ہے سردار بلال رضی اللہ میراج تو واپس آ کے حضور بلا کے فرمانے نے تا یا بلال بلال ادھر میرے کو آ کے گل سنی میں جنت دے جس ٹکڑے جس خطے جس حصے اندر بھی گیا تیرے قدم دی آواز ہر جگہ ہی سنائی دن کسے دی گورے نو کالے تے, کسے کالے نو گورے سے کوئی فضیلت نہیں کسے عربی نو اجمی سے اجمی عربی سے کوئی فضیلت نہیں اللہ سوائے سکوے اور بات اتو شروع فرمائی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے آؤ ابھی بھی یہ سارے بت مٹا دئیے جہاں اصا خود بنا کے سامنے رکھ لینے اللہ دے ہاں کوئی معزز ہے اندر تکوا ہے پرہیزگاری ہے خوف خدا ہے, ہے اتکا کوئی ایسی ظاہری کسی نسے تے فضیلت حاصل نہیں کسی بھی اعتبار سوائے تکوے اور پرہیزگاری اللہ سان بھی اپنا متفی بندہ بنا لے اللہ سان بھی اپنا پرہیزگار بندہ بنندی کی توفی کتا فرما لے اللہ عزت ہوئی یہ جڑی تیرے ہاں ہوزت ہوئی ہے جنہوں دے دیں ذلیل اپنے ہاں بنا ان دریافت کہ کیا اجتماعی جنازے دی طرح اجتماعی نکاح بھی ہو سکتے بڑا شورات ہے اور اجتماعی نکاح دربار مسجد نکل کے ہوں دربار اور اس جماعت کی طرف ایک پوسٹر لگے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے مسلمان ہون سب تو بڑا دعویٰ ہے کہ سارے جہاں کوئی مسلمان ہی نہیں ہے پوستر. دربار کتا ہے امرتسر ایک بہت بڑا دربار ہے نا پنجا صاحب مسلمانوں کی تے مسجد ہوتی ہے مسلمانوں دا دربار نہیں ہوں نکاح ہوں سن مسجد نبوی علا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم مسنون طریقہ اے ہے سنت اے ہے کسی مسجد دی طرف منسوخ ہوتا تو پھر شاید کوئی ہمدردی کسے کونے اور گوشے اندر پیدا ہوتی لفظ دربار تو نفرت پیدا ہوتی مسلمان دل اندر اجتماعی نکاح ایک دو تین چار جن ایک ممکن حد تک ہون اگر ایسا اتفاق ہو گیا ہے کہ دو چار نکاح ایک تاریخ سے جمع ہو گئے ہیں تو پھر ایکو ہی خطبہ پڑھ کے باری باری ای و قبول کرایا جا سکتا ہے یہ حرچ نہیں خطبہ ایک دفعہ پڑھ لیا جائے تو باری باری جس طرح اللہ کے علم اندر وہ جوڑے بننے ہون انہوں کا ایجاب و قبول باری باری کروا لیا جائے یہ نہیں کہ خطبہ ایکو دفعہ پڑھ کے ایلان کر دیا جائے کہ تے نکاح ہو گئے ایجاب و قبول ضروری ہے پوچھا جا مہر دسیا جا خاتون نو بھی پوری طرح آگاہ کیا جا نو جاندہ ہے کہ شرطان اپنی لینا اسے کا نام نکاح ہے جہاں قطبہ پڑھیا جان ہے وہ سنت اور جہاں آیت پڑھیا جائے قرآن اندر برکت اور مسائل سمجھائے جانے ہوں تھی ایک نو زندگی کا آغاز کر لگے ہو جھوٹ نہ بولے جی کلو کولم سدی دہ سچی سچی گل کر جے بھی کرو یہ ہو رہا ہے وقتی معاہدہ نہیں موت ہی توڑے گی جد تو خطبہ ایک دفعہ پڑھ کے ایلان کر نکاح ہو جانے یہ پتا نہیں امام کعبہ بھی کی گلت بات دس کے بھی دھوکہ دیا گیا اور بلایا گیا ہے ان شاء اللہ کوشش کرانے کہ انہ تک صحیح صورتحال پہنچے انہوں نے پتا چلے کہ یہ خوراکی یہ بدتی تھوڑا کس طرح ملوث کرنا چاہتے ہیں بداہت اندر انہوں نے یقین کوئی ہو تصویر دکھا کے بلایا گیا ہے اور دعوت دیتی گئی ہے اگر انہوں نے یہ دسیا جا کہ دربار اندر ڈیڑھ دو سو نکاح ہونے نے بلکہ پچی ہزار آدمیاں کے کھانے دا انتظام ہونا ہے ہزار نو تے بلایا گیا ہونا کہ پنجا ہزار جہج تماشائی پہنچ جان گے انہوں نے کون, کون کنٹرول کرے گا تے تنگے پلاسی شروع ہو جانی شریعت مزاق نہیں بنایا جانا چاہیے شریعت اندر پڑے ادب احترام ہیں شریعت ادب احترام سکھا گی جے ابھی مسلمان ہووا کر کے بے ادب ہو جائیے احترام ختم کر دئیے تو سارے اسلام جی کی قیمت پی گی اللہ کے کسی دوست نے مسئلہ پوچھا ہے کہ اگر کوئی حجے تمتو نہ کر رہا حج دی کوئی دوسری قسم انختیار کی, کی, کی کرے پہلی بات تو اے, اے ہے کہ حجے تمتو تو علاوہ دوسری قسم جج حج دیا نے حجے کران یا انہاں اندر قربانی دا نال لے جانا ضروری ہے کیا میرا وہ دوست جڑا حجی تمتو نہیں بلکہ کوئی دوسری قسم دا حج کرنا چاہتا ہے وہ اتو بکرا نال لے جائے گا جد احرام بنتا ہے قربانی کول ہونی ضروری ہے اور وہ او احرام کھول نہیں سکتا جدوں تک قربانی وہ ہو جاتی دس دل حجا نا گیارہ جدو بھی وہ کردے قرآن دے الفاظ نے ولا کہلے جدوں تک قربانی ہو نہ جائے تو اپنی حجامت نہ کروایا جائے احرام نہ کھولیا جائے بڑیاں پابندیاں لگ جان گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نال قربانی موجود تھی آپ نے حجی تمدو خود نہیں کیتا لیکن جڑے صحابہ نے کیتا آپ نے انہوں پسند فرمایا فرمایا یہ طریقہ سب تو اچھا ہے آسانی بھی ہے اچھا بھی اس واسطے اپنے آپ کو مشکل اندر نہیں پانا چاہیے آخری بات یہ ہے کہ سارے دوست